پہلے سے راہبوں کے پاس شین شاہوں کے پاس مقوقس سے مصر کے پاس شاہندری کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جو دانیال پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی یا بعد لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے آپ کی صفت پڑھ کے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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل الله نے قران میں بھی ذکر فرما دیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی ال جن کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے اور اسی طرح یعنی تورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ مولده بمکہ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 بہرحال کچھ بھی ہم نے لے جانا ہے تو ماں نے کہا مکہ جانے کے بعد میری زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی مجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی اور اب میں کس نازگی گزار رہا ہوں جب اسے اختیار دیا گیا اس نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں میں اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کہ چاچا جو ہے وہ باپ کے کام مقام اور ماں کا ایک وقت ہے اس وقت تک اس کا حق ہوتا ہے بچے پر ہزانہ کا وہ گزر گیا اب میں بڑا ہو گیا اسی لیے نصب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے ماںؤں سے تو نہیں چلتا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 کہ زمزم کا وجود ختم ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم کو, کو تلاش کریں اب جناب اب کون تلاش کریں یعنی کو تلاش کرنا آسان تو نہیں تھا نا جی ہے تو اب آپ کے پاس وسائل ہیں آپ کے پاس آلات ہیں آپ کے پاس مشینیں ہیں کیمرے ہیں آپ کے پاس خدائی کے ذرائع ہیں آپ کے پاس غواسین ہیں غوطہ خور ہیں اس زمانے میں کہا یہ انداز سارا اللہ کے باہر بعد بس ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پتھر ابد المطلب کو بڑی تڑپ تھی کہ زمزم ملے اب آپ دیکھیں حیران کہ کیا یہ سب اتفاق ہے ایک رات ابد المطلب سوتے ہوئے رات کو سوئے ہوئے ہیں نیند ہے نیند میں ایک خواب دیکھتے ہیں. ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ احفر طیبہ کہ طیبہ کو کھو دو سمجھنا آئی بات کیا کہہ رہا اچھا دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ احفر فور کہ مضمونہ کو کھو دو پھر سمجھنا آئی کہ طیبہ کیا ہے مضمونہ کیا تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ احفر برہ بر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 لیکن بینا رفسن و دم کہتے ہیں خون اور رفظ کہتے ہیں گوبر یہ ہم دیکھا آپ نے اللہ نے جو انسان کے لیے جانور میں دودھ کا سسٹم ہے تو مم بین فرسن و دمن لبن خالصا کہ ادھر فضلہ ہے ادھر خون ہے درمیان میں دودھ کی نہر ہے اور نہ فضلے کا اثر آنے دیتے ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتی ہیں ساغ الشار اللہ کی رحمت ہے تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا ایک طرف خون ہوگا اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب ال آسم غراب آسم کہتی ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو یعنی ہو کوا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 عبد المۃف کہتا ہے میں حیران اب صبح کو جناب وہ سارے مکے کے زمزم والے طرف میں ایک ایک پتھر ایک ایک پہاڑ ایک ایک کونا ایک ایک گلی ایک ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہے نہ اس کو وہ دم ملتا ہے نہ اس کو وہ فرص ملتا ہے نہ اس کو وہ چونٹیوں کی کوئی بستی ملتی ہے نہ اس کو کہیں کوا چونچ مارتا ہوا ملتا ہے وہ کہتا ہے ابھی عجیب بات ہے مجھے متواتر چار راتیں خواب دکھلایا گیا اور پھر اتنی واضح بات کہی گئی اور لیکن موقع پر موجود نہیں تے ہیں میں بہت پریشان تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ یہ سہادت مجھے ملے اب دیکھے ابھی ہزار تو پیدا بھی نہیں ہوئے یعنی حضور کے تو والد بھی ابھی جوان نہیں ہوئے لیکن ابد المطل کو زمزم کا اتنا فکر پیدا ہو جانا وجہ کیا تھی یہ سب اتفاقات تو نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشان ہو کے دعائیں مانگتا تھا ایک دن میں حرم کے قریب لیٹا ہوا تھا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 تو مجھے یاد ہے فرماتے تھے کہ دو مہینے لگے تھے پتہ ہے دو مہینے کیوں لگتے تھے کہ رابو اور مستورہ ان راستوں میں سیل آتی تھی پہاڑوں سے پانی چلتے تھے تو جب وہ سیل آ جاتی تھی راستے رک جاتے تھے لوگ ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں جب تک پانی کم نہ ہو گزرے کون تو دو دو مہینے بیٹھنا پڑتا تھا کبھی ایک ایک مہینہ بیٹھنا پڑتا تھا کبھی نہیں بیٹھنا پڑتا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 باقی تم چاہو گی ہم بچے کم کر لیں گے پھر آؤن بچوں کو گولیاں چلا کے نہیں کم کر سکا تم گولیاں کھلا کے کہاں روک سکتے ہو جس نے پیدا ہونا ہے وہ تو ہوگا پھر نے بھی ستر ہزار بنو اسرائیل کو ذبح کیا لیکن وہ پیدا ہوگا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 اور سب سے خوبصورت آپ اندازہ کریں کہ کہاں عبد العزا اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے عبد العزا عبد اللہ عبد المنات عبد اور کہاں عبداللہ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 اپنے کاہن کے پاس جو کاب شریف میں رہتا تھا ان کا کاہن اس کے پاس ہے اس نے کہا میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں دس میرے بیٹے گیارہ ہیں لہذا تم قورا اندازی ڈالو کس کس بیٹے کا نام نکلتا ہے تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا وہ ازلام ڈالتے تھے ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھو اس کا کورا نکل آیا اب جب ان نے ڈالا تو کورا نکل آیا عبداللہ کا اور عبدالمطلب کہتی ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرے کسی بچے کا کوڑا نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا لیکن کوا عبداللہ کا نکل آئے عبد نے کہا کہ پھر ذرا ڈالو پھر قرآن دادی کی گئی پھر قور عبداللہ کا نکلایا عبدالمطلب نے کہا پھر کوا ڈالو پھر کوا ڈالا تو پھر عبداللہ کا نکلا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 من فارس کے اگر دین وہاں تک ہوگا تو ان فارس میں سے کوئی پیدا ہوگا معنی یہ ہے کہ اجم سے کوئی پیدا ہوگا فارس اجم ہے نا عرب کے مقابلے پہ فارس جو ہے وہ اجم ہے نا عرب کے مقابلے پہ فارس میں تو آپ کوئی ملک لے لیں آپ یعنی او ماورا نار سارا چلے جائیں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 ہاتھ ڈال کے پھر ایک و دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ ہم خون دے دیں گے اپنا آخری قطرہ تک بہا دیں گے لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے تاکہ قیامت تک یہ شرف ہمیں ملے کہ فلاں قبیلے نے حجر رسود رکھا تھا فلاں آدمی نے حجر اسود رکھا تھا اللہ کے کابے میں سب لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے لڑائی کس بات کی تھی شرف یہ شرف ہمیں ملے اسی طرح آپ دیکھیں گے بنو قسی نے ان میں سے جب بنو عبد الدار آئے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 رضی اللہ تعالی انہا جو ابو سفیان کی بیٹی تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ حفشا چلی گئی وہاں اس کے بعد جب بیوہ ہوئیں اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئی تو پھر ان کا نکاح حضور سے ہوا جو نجاشی بادشاہ نے کیا حق المہر بھی نجاشی بادشاہ نے ادا کی تو جب ام حبیبہ حضور کی بیوی بن گئیں اور ابو سفیان کو پتہ چلا تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ حضا فعلن لا فہل فہ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 ابھی بھی, بھی آمنا تمہیں مبارک ہو ب ان قد حمل تھے کہ اب تیرے وطن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہو تو کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ کیا بچہ ہے ابھی انعام نہیں ہمارے تو تصور میں نہیں حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر ہیں میرے بدنی پاک رضی اللہ تعالی بہت بڑے شاعر تھے عرب کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے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 اور کہیں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالكم الباحدال رسول اللہ محمد بھی نام اور کہیں فرماتے ہیں وما محمد الا رسول اور کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ اس سب اچھا صفاتی نام بھی موجود ہیں وم ارس اللہ کا علّہ اور اسی طرح یا اوہ نوی ارس اللہ کا شاہدن و اور کئی فرمتے ن تجیا اکم رسولم ان انفسکم عزیز ماں ان تم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 یاد کریا انارو بشرو کبھی غلامی نسم ہو یا کریا یا دل کتاب یا آدم اسکن جنّ یا آدم یاد کریا میرے بدنی کو نہیں فرمایا وہاں بھی فرمایا فرمایا اوہن کہیں فرمایا ائیوحل مزمل کہیں فرما یا ایو حل کہیں فرما یا الرسول رسول ما دن الیک من ربک اور کہیں اللیل اذا سجا کہیں فرماتے تو فرماتے یا سین ولقرآل حکیم ان کل مین المر سلیم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 ربی الاول ربی کا موسم آپ جانتے ہیں کہ سب سے اچھا موسم کیا ہوتا ہے ربی اور زمانہ چنا تو الاول مکان چنا تو کابت المشرفہ اور سنا کون سا چنا اصحاب الفیل کہ جس میں کفر کی کبتوں کو ختم کر کے اسی سال محمد مدنی کو پیدا کیا گیا صلی اللہ علیہ و اساب ہی وسلم تسلیم کثیر الکسی اور اس کے بعد جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی صاحبہ فرماتی آزاد میں فرماتی فرماتی ایسا نور ہوا کہ آزاد منہا کسور شام کہ شام کے محل نظر لگے اور کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے اور مورخین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ کے کسرا کا محل جو تھا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 اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر تین سماعت فرمائیں